صحمن الحسیم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم علی محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ البتہ الباء شاہ اور باقی تمام سامین برادران خارن سب کو شمس کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف صحیح الباء سے درس نمبر ایک سو انسٹھ نائن اور اوراد اشریا کا اندر نمبر آٹھ ہے اور اوراد اشریا کے جو ہے مختلف پیراگراف پڑھتے آئے ہیں اور آج के ہے عورات کے اشریہ کے تسلسل میں آیت القرسی شروع ہوا ہے دعا علامیہقدم علیہ کا ختم ہونے کے بعد پھر آیت القرسی جو معروف اور مشہور قرآن پاک ایک عظیم آیت ہے جی وہ مبارک کلمات پڑھ رہے ہیں تو اس کے مختصر ترجمہ اور الغات کی تشریح ہم کو پہنچا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا اللّہ الحََقیم اللّہ اللّہ جو اس کائنات کے خالق اور مالک اور رب کا نام گرامی ہے اور معبود کے معنی میں ہے تو اللہ ان سے ہے معبود کے معنی میں اور الہ کے الباس بھی دوبارہ آیا ہے وہ بھی معبود کی معنی میں لیکن اللہ ایک معبود معین و مشخص ذات کا نام ہے اللہ اللہ کے ذات لا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اسی ذات باری تعالیٰ کے جو اللہ جس کا نام ہے جو جو کہ واجب الوجود ذات ہے سرمدی وجود ہے ازل سے ہے ابد تک رہنے والی ذات ہے اسی ذات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اللہ اللہ کی ذات ایک بابرکھ کہ لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود کوئی ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو جس کے لیے بندہ عبادت بندگی کریں جو سجدے کے لائق ہو اللہ ہو سوائے اسی پاک ذات کے خو جو ہے ضمیر جو اسے اللہ کی طرف پلٹتی ہے اس میں ہوا ہے. اور وہ ذات الحی یعنی ح جو ہے جمع اس کا آہیا ہے حیآ, یا حیا سے اس کے معنی زندہ رہنے کے معنی میں حیا حیاتََََََ حیآ زندہ رہنے کے معنی میں، الحیو جمع آحیا زندہ زندہ دل کے معنی بھی کیا ہے یعنی باقی اور زندہ رہنے والا موجود اور یہاں اللہ تعالیٰ وہ تو اصل لوگ بھی معنی ہے فعال متحرک مشتعد یہ سارے حی کے معنی لکھائے البتہ یہ سب حئی کے الواظمات ہے ایک شیر جب سابق حیات ہے تو وہ زندہ ہے یقیناً اچھا زندگی اور زندہ ہونے کے معنی میں ہے باقی زندہ دل ہونا باقی ہونا فعال ہونا مستعد متحرک ہونا جو قام و سلجید میں منع کیا ہے. یہ سب حیات کے الوازمات میں سے تو الہی جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بولا جاتا ہے الہائی اللہ الحیوم اللہ ہی وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا موت اور ہنا کے نقص سے پاک اور نہایت بلند ذات ہے اس پاک ذات کو ہی کہتے ہیں اور اس کے جو ہے صفات ذاتیہ میں سے صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفات الحی ایسی ذات ہے یہ نہیں جو ساو حیات ہیں زندگی والی ہیں جس کو نہیں لیکن اس کو اس کے حیات کسی نے اس کو عطا نہیں کیا اس کے حیات اپنی ذاتی ہے وہ بھی ذات حیات ہے جس طرح اس کی باقی تمام صفات علم قدرت سب بھی ذات ہے کسی نے عطا نہیں کیا اس کا اپنا ذاتی ہے اس طرح اس کی حیات بھی ہے <تصح> الحیّ اسی کاغذات جو ہمیشہ سے ہیں پر ہمیشہ رہے گا قرآن میں بھی کتنی عمر آیا الائی الزی لا یمود یو ہی و یمید وہ سب کو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے وایوم اور وہ صابح حیات لا یمونت اس کے لیے کبھی موت کا تصور نہیں ہوتا القیوم یعنی الحیّ صاحب حیات ہیں خود صابح حیات ہیں دوسروں کو حیات باسنے والی ہیں اور قیوم کا معنی معنیٰ لکھا یہ مبالغہ کا سگا ہے اصل میں اور قیووم سے ہے حجی عربی صرفی قواعد جار ہو کے قیوم ہوا ہے ارب عرب صرفی بوتے مرمی ان کا قاعدہ جار ہوا اس کا مزل قیام سے ہے اس کا معنی کیا ہے حی قیوم کا معنی ہے القیوم کا معنی یہ لکھا ہے القائم بتدبیر کے من انشاحم ابتدان و عیصال اجزاءم علیہ یعنی قائوم یعنی وہ حسی جو کائنات کے ہر چیز کی تخلیق نشو نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے یعنی تقایم یعنی وہ ذات جو کائنات کے ہر چیز کو خلق بھی خود فرماتا ہے اس کو نشو نما بھی خود دیتا ہے منزل میں ستا کا اور بقا کی تدبیر فرمایا اور ہر شے کو حلق فرمانے کے بعد ہر شے کے لیے باقی رہنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے آکسیجن کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے قدرت کی ضرورت ہے رز کی جتنی بھی چیزوں کے بقا کے لیے ضروری ہیں وہ سب مہیا کرنے والی ذات اس لیے بعض اس کے معنی نگاہ بان کیا ہے کئیوں کا معنی وہ اللہ جو صاحبیات اور کائنات کی ہر شے کا نہاگہ بان ہر شے کا محافظ ہر شے کو بقا اور وجود اور دوام بخشنے والی ذات اور ہر شے کے بقا اور دوام استمرال وجود اس کے اندر جو کمالات کو جو بقا ہے وہ اس میں القیوم کے برکت سے ہر شے کو ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ہر شے کو ہاں رحمت رحمانی اللہ کی اس وسیع رحمت ملتا رہتا ہے اور اسی رحمت کی برکت سے ہر شے کو خوام دوام استمرار اور بقا ملتا رہتا ہے یعنی اور چونکہ وہ اللہ ایسی ذات حیو قیوم ہے ساو حیات ہے اور ہر شے کے بقا اور دوام اسی پاک ذات سے وابستہ ہیں لہٰذا اس کے لیے نیند اور اون جیسے غفلت کی چیزیں اس کو لاگو نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ باقی مردات کے بقا اور دواؤں اس کے ذریعے سے ناممکن ہو جائے گا اس لیے اس کی دوسری صفائی فرمایا تعزلۃ والانہ اس سے نہ اونک پکڑتی ہے اور نہ نیند یعنی اس پاک ذات کو سینہ یعنی اونک ہاں جی؟ نیند کی ابتدائی حل حالت ہے اور نوم تو پکا نیند کے بولتے ہیں تو اس کو پاک ذات ہے جس کے لیے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند ہاں جی؟ نانون آتے وہ ہمیشہ سے بیدار ہے ہمیشہ بیدار رہنے والے ذات ہے چنان جاتم مسا علیہ السّلام کے واقعات میں آتا ہے آپ نے اللہ سے پوچھا اللہ کیا تجھے نیند بھی آتی ہے اللہ نے اب تو مشاہ کے ہاتھ میں ایک کٹورے میں پانی ڈال کے دے دیا یہ ہاتھ میں لے کے کھڑے رہو اب مسا کھڑے رہا کھڑے رہا کھڑا آتے نہیں تھوڑا نیند آیا اون آیا ہاتھ سے جو ہے وہ کٹورا گر گیا ہوش میں آیا دیکھا تو کٹورا بھی گر پانی بھی گر کٹورا ٹوٹ گیا موسیٰ جو ہے فوراً جو ہے ہکا بکا والا نے پوچھا موسا کیا ہوا تو یا اللہ وہ یہ کٹورا بھی ٹوٹ گیا پانی بھی گر گیا تو ہمارے بس موسا اسی طرح ہے اگر میرے پاک ذات کو نیند یا اون آ جائے تو اس عالم کا یہی حشر ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں موجود کٹورا اور پانی کا ہوا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ نے تو موسا کو بہترین انداز میں ساقی کا ساغہ فرمایا اس کائنات کے بقا اور دوام میں اللہ تعالیٰ ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی اس کائنات سے غافل نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے ہر لحظہ لمحہ کائنات کے ہر شے پہ توجہ ہوتی ہے ہر شے کو اللہ کی طرف سے بقا اور دوا میں استرار کے لیے جننی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو مہیا ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہر شے کو بقا اور دوا اللہ ہی سے ملتا ہے مجھے فرماتی لہو ماہ سماوات و ہاں جی سب اس سے جی لہو کا تقدم سے ان کے مانا جاتا ہے فقط اور فقط اسی پاک ذات کی ملکیت میں ہے اسی پاک ذات کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ولا جو کچھ زمینوں میں ہے اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے عظیم سے عظیم تر موجودات اور حقیق سے آخر تر موجودات ہاں جی ہیں سب کچھ اسی پاک ذات کی ملکیت میں ہیں وہی پاک ذات ان سب کا حقیقی مالک ہے کائنات کی ہر ذرہ ذرے کا لہٰذا جس کو چائے دے دیتا ہے جس سے چائے چھین دیتا ہے آگے فرماتے ہیں من ذلزی یشوا اند ہو اللہ بیج کون ہے منظلزی کون ہے وہ شکایت جو یشوا شفاعت کرے سفارش کرے ان اللہ کے ہاں اللہ بھیض نے مگر اللہ کے اذن کے بغیر ہاں جی شف ا یشوا ان شفات ان سفارش کرنا شف عش بشارہ بولتے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا اور یہ معنی لوہی شفہاد میں ہے کہ اشاہ ہیں شفیع مشفہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں آمد میں بھی اور اسے مشکل سے اپنی سفارش اور اللہ کی دی ہوئی اس سے نجات دلاتے ہیں تو شفہاد میں بھی یہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو شفا دیتا ہے اور جن کی شفہات کی جاتی ہے ان کو ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہے کون ہے جو شفات کرے شفاش کرے،, کرے اللہ کے حضور میں یہ یشوا شفائش کرے شفات کرے اللہ کے حضور میں آندہ ہو اللہ بےدن معور اللہ, اللہ ہی کے جن سے ہاں جی اللہ کے جن سے شفات کر سکتا ہے تو اس مبارک آیت سے جو ہے شفہات شفات مطلقہ اللہ کے لیے ثابت ہے لیکن اللہ کے جن سے اللہ کے غلط بندے شفات کرتے نظام بیا ہیں اے معیار بھی تھے ہاں جی اللہ کی اقشہ ہیں قرآن فرمایا اللہ کے جو خاص بندے جن کو اللہ دن دے دیں گے وہ شفاعت کریں گے اللہ کی دن کے بغیر البطع کوئی شفاعت نہیں کریں گے لہٰذا کچھ کا یہ کرنا کوئی شفاعت نہیں کریں گے جیسے باذاعت اسرماخومی نکلتا ہے وہ کفار کے لے ہیں کفار کے کی عقامت میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے صاحبہ ایمان مومن قطا کار گناہ بندوں کے لیے شفات ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مسجد نوی میں وہ قدیمی حصہ پہ لکھا ہوا ہے ہاں جو ریاض الجنت میں ہاں جی لوہے سے لوہے پر سونے کی مٹ پانی سے لکھا ہوا ہے یار نبی فرما ادھر تو شفات ہی لیا من امت ہے میں نے اپنے شفاعت کو ظاہرہ کر کے رکھا ہے میرے امت کے گناہ گاروں کے لیے ہاں جی اور اس طرح آپ نے فرمائے جو شہد میری شفاعت کا ایمان شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو میرے شفاعت نہیں ملے گا اور آپ نے یہ نیبی فرمائے محدت میں حدیثی سے کل خیمن میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے شفاعت کے زندگی دے گا اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غل فرمائے گا تو اس طرح ہاں جی تعالیٰ کے انبیاء رسول شہدا اور خاص لوگوں کو جن کو اللہ جن دے گا ان کے شبہاتی یقینی ہے یہ ہمارا اور یہ شفاعت فرماتا ہے ہاں جی آگے فرماتے ہیں جن کو اللہ زند دے دیں گے ہمارا ہے ہمارے علام بیا شہداء الشہدا صالحم علم علیہ وسلام السلام اور, اور بھی بہت تفصیلات ہیں اس میں جانے کا بھی ہمیں فرصت نہیں ہے بارہ خلاصہ جن کو بھی اللہ جن دیں گے وہ ضرور شفاعت کریں گے البتہ اللہ کے جن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں فرمائیں گے آگے یہ عالم اللہ کے ذات جانتا ہے معابین دین ہیں جو ان کے سامنے ہیں جو پہلے سے واقع ہو چکے ہیں اور اور جو بعد میں ہونا ہے جو ہاں جی جو ان کے سامنے ہیں جو ان کے جو حلف اور جو بعد میں ہونا جو ابھی ہو چکے ہیں اور جو بعد میں ہونا ہے ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا علمی احاطہ ہے یا عالم ہو جاتا ما جو ان کے سامنے ہیں جو ابھی ہو چکا ہے ہیں موجود ہے وہ محلفم اور جو بعد میں ہونا ہے جو پیچھے ہے ہر چیز کا کائنات کے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ کے علمی احاطے سے کائنات کا ایک ذرہ بھی جو ہے خارش نہیں اللہ خود فرمات سمندر کے تہ میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی ذرہ سے بھی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی اللہ کے علم احاطے سے خارج نہیں ہے اکمت و اللہ و حتوں نے بھی شعمن علم ہے اللہ وماشا احاطہ کرنا احاطوں احاطہ کرنا چار دیواری کرنا نگرانی کرنا حفاظت کرنا احاطہ گیر لینا ہاں جی گیرا ڈالنا احاطہ بش علماً یعنی باخبر ہونا اس کا مطلب کیا ہے بس احاطہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا گیر نہیں سکتا بش اللہ کے علم میں سے کچھ بھی کسی بھی حصے کا معلومات میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا کوئی بھی گیر نہیں سکتا اللہ باشا مگر اللہ تعالی خود جیتنا چاہے خود جتنا علم کسی کو دینا چاہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے ہم اللہ کی مشیت کے بغیر اللہ کے علمی خزانے سے کسی کو کچھ بھی علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ خود نہ چاہیں تو کائنات کے ہر شے کا اللہ کا علم ہے لیکن اللہ کے جو علم ہے علم مدلہ ہے اس علم اللہ میں سے اللہ جس کو جیتنا دینا چاہیں بندہ اس کو جان سکتا ہے ہم اللہ کی اذن کے بغیر وہ آگاہ کیے بغیر اس کی مشیت شامل حال ہوئے بغیر کوئی کچھ نہیں جان سکتا وہ وسیع کرسی سما ہوا تالات اور چھایا ہوا ہے ہاں جی اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو ہاں جی پھیلا ہوا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اب یہ کرسی کے معنیٰ کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے معنی کہ وسیع ہاں جی سمونا احاطہ کرنا چھا جانا ان معنی میں کیا ہے تو یہاں پر چھایا ہوا ہے سما ہوا ہے پھیلا ہوا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اس اللہ کی کرسی کے بارے میں تین معنیٰ کی علما نے ایک معنی کرسی کے معنیٰ اللہ کی اقتدار اللہ کی قدرت اللہ کے سلطنت بادشاہت کا کے ہر شے پہ تھے ہے عدمین اور آسمانوں سب پہ محیط ہے ایک یہ معنی کے علماء نے نمونہ میں بھی اور تبصیر ضیاء القرآن اور بہت قرآنوں اور ایک معنیٰ جو ہے کرسی کے معنیٰ علم کا معنی بھی کیا ہے یہ بھی میں نے دیکھا کئی تفاصر تفصیل نمنہ میں تفصیل ضیاء القران میں اور مدینے سے جو تفصیل چھاپا ہے اس میں بھی بہت سے مفاثرین نے اور جو ہے کا معنی علم بھی کیا ہے تفسیر عالمی زان میں بھی ہے اور میں ہوا شعر کرسی ہی سما ہوا تو اللہ یعنی کرسی اللہ تعالیٰ کے علم زمینوں اور آسمانوں کے ہر شے پہ محیط ہے ہر شے پہ چھائی ہوئے ہر شے پہ اللہ کا علم محیط ہے چھایا ہوا ہے یعنی کائنات کے آسمان زمین کے ہر ذرے اللہ کے علم کے اندر ہے اللہ کے علم کے نگاہ کے سامنے ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے تو کرسی کا ایک من اقتدار مملک سلطنت اللہ کے اقتدار ہر چیز پہ مسلط ہے جس جی طرح بولتے ہیں نا میرے کرسی مضبوط ہے مرض وہاں اقتدار ہوتا ہے سلطنت بادشاہت ہوتا ہے یہاں پر بھی اللہ کی کرسی زمینار دونوں پر محیط ہے اللہ کے اقتدار اللہ کی بادشاہت سلطنت ہر چیز پہ مزید اللہ کے علم ہر چیز پر مویج ہے چونکہ عربی زبان میں جو ہے ہاں عالم کو کراچی بھی بولتے ہیں کاپی کو کراسۃون بولتے ہیں کہ اس کے اندر علم لکھا جاتا ہے اسی سولما نے کہا ہے عالم کو بھی جو ہے وہ یہاں بھی کرسی سے مراد علم الہی زمین و آسمان کی ہر چیز کو محیط ہے اور ایک جو ہے کرسی کا ایک اور عالم سے تعبیر کیا ہے جو اس کائنات سے زمین و آسمان سے ہاں بہت ہی عظیم ہے ایک معنیٰ یہ بھی کیا ہے کہ یہ پوری زمین و آسمان اس کرسی کے مقابلے میں ایک نگینہ اور ایک صحرا کی مثال سے تجبی دیا کرسی ایک عظیم صحرا اور زمین و آسمان کو ایک انگوٹھی کی ایک نگینہ کے برابر اس حد تک کرسی عظیم ایک مقام اور عالم ہے جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں یہ بھی ایک معنی کیا ہے آئی فرماتے وہ اللہ یاود اور وہ اللہ و عظیم زاد ہے یعنی اولا یا نہیں تھکاتا ہے آج یا اردو تھکانا جی نہیں تھکاتا ہو اللہ کی بعضات کو حفظ ان دونوں کی حفاظت ان دونوں کی نگاہ دیکھ بھال زمین و آسمان کی عظیم کے باوجود ان کے حفاظت ان کی دیکھ بھال ان کی نگاہ اللہ کو نہیں تھکاتا کوئی تھکاوٹ یہ انسانی موجودات کے جو ہے ان کی خاصیتیں اس کے ذات جو ہیں وہ قدرت متلقہ کا مالک ہے کمال متلقہ کا مالک ہے تھکنا یعنی سستی ہونا خواب دین یہ سب انسان اور موجودات کی صبح ہے وہ کاغذات ان تمام نقائص سے پاک اور منزہ ہے اس نے فرمایا اد اس کو نہیں تھکا طرح جو ما ان دونوں کی حفاظت ہاں جی یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کرتے ہوئے ہاں جی یعنی ہمیشہ بیدار رہتے ہوئے ہر چیز کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہوئے کائنات ایک ذرہ بھی اس کی سے نظر سے سلطنت سے بادشاہ سے خارج ہونے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے سب پر اس کی نگاہ سب کی ضرورتیں پورا کرنے کے باوجود سب کو بقا دوا سے ہم ضرورت کی تمام چیزیں دیتے رہنے کے باوجود ہاں جی؟ اس کو ان سب کی حفاظت اس ذات کو نہیں تھکاتا جو ہاں جی؟ اس کو نہیں تھکاتا آدیا ادو باری لگنا گران بار ہونا بوجھ کی باری کسی کام کا شاخ گزارنا بوجھ تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو ہے کوئی چیز باری نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے کائنات کے کچھ کائنات کی حفاظت بھی ان آسمان کے حفاظت اس کو نہیں تھکاتا آخر فرماتے و حول علی العظین اور وہ نہایت بلند مرتبہ والی اور عظمت والی ذاتی کیوں اس لیے یہ جو ہے خدمے بالعظمت والی ذات جو یہ بل والی اس دلی ساری کی باتیں ہیں کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی صاحب زحیات ہے بھی ذات و صاحب حیات ہے وہ زندہ ہی ہمیشہ زندہ ہمیشہ زہنے والے سرمدی رجوع کائنات کیا بقا و, و دوا محسوس ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ نون نون نون نون نا جو ہے اونگ آتی ہے تمام آزماؤں نے زمین کا مالک حقیقی اسی کا ہے اس کے شفات کے بغیر کوئی کسی کے شفات شفارش نہیں کر سکتا جو کچھ تمہارے سامنے ہے پیچھے ہے بوقع ہو گیا ہونے والا ان سب پر اس کا علم محید ہے اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن وہ ہر شے کے علم پر اس کا احاطہ ہے جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی کچھ نہیں جان سکتا اس کے سلطنت اس کا علم اس کے کا آثمان کی قدرت کا زمین آسمان کے ہر شے پر محید ہے اور ان سب کے حفاظت اتنی عظم عظیم کائنات کی حفاظت بھی اس پاک ذات کو تھکا نہیں سکتا اس کو ہرا نہیں سکتا اس کو بوجھل نہیں کر سکتا ہاں جی اس کو پرشاق نہیں گزارتا اس کے لیے بوجھ نہیں بنتا وہ کتنی عظیم ذات ہے لہذا آخر خلاصہ فرمایا وہ ولیمت بلند متو والی اور عظمت والی ذات ہے زینی اور یہ جو ہے مختصر آیت القرشی کے توضیع اور ترجمہ ہو گیا باقی اس کے پڑھنے کے بارے میں ثوابات بھی کافی لکھا ہے ایک عزیز لکھا کہ قرآن پاک میں لگی پیر نبین فرمایا ان عظم آیت القرآن آیت الشی قرآن پاک سب سے عظیم ترین آیت عیت القرشی ہے پیارے پیرے نے فرمایا سب سے عظیم ترین آیت تفسیر نمنہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن آیات آسمان سے نازل کرتے ہوئے خاص اہتمام کے ساتھ نازر فرمایا کہ جی امین کے ساتھ مزید ستر ستر ہزار اس آیت کے استقبال میں زمین پر تشریف لائے تو ان آیتوں میں سے ایک آیت الکرسی ہے کیونکہ یہ آیت پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی از علم کی عظمت اس کے قدرت کی عظمت اس کے سلطنت کی عظمت حجی اس کی شفاعت اس کی کائنات پر اس کے حج اس کی بادشاہت اس کی علمی لائطنی حیات ہاں جی قدرت نگاہ ان سب کا ذکر ہے اور یہ مبارک آیات اس میں اللہ ہی کے بارے میں ہیں اللہ ہی کے عظمت کا ذکر ہے تو اس وجہ سے جہاں جن میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہو اس کے جو ہیں صفات ذاتی صفات صبح یا ان سب کا ذکر ہو ہاں جی اللہ کی پاکستان یا صاف بیان ہو وہ آیات جو قرآن میں خاص اہمیت کے حامل ہیں اس کے علاوہ فرماتے ہیں جو شغص پھر نبی نے خادین فرمایا جو سات عاط القرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں فرض نماز کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے سوائے موت کے یعنی سوائے موت کے یعنی جو بندہ عاط القرسی ہمیشہ پڑھتے رہیں اس پیارے نبی نے خادین فرمایا وہ ضرور جنتیں ہوگا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے ذات صفات ہر چیز پر ایمان کا مظاہرہ ہے اللہ کی عظمت کا ادراک ہے اس وجہ سے اور ہمارے رزرگاندین نے اور بھی عادی سے جو شاد روزانہ ایت القشی 11 مرتبہ پڑھتے رہے تو اس پر کوئی تعویذ کوئی جن پری کوئی جو ہے ناماری معلوقات کا شہر جادو کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس وجہ سے ہاں جی ہاں ہمارے بزرگاندین نے فقے میں بھی دعوت میں بھی روزانہ میں نماز رضوان دیا جس میں 11 مرتبہ عیت القشی پڑھی جاتی اور گیارہ مرتبہ سورہ قدین سورہ وحید اخلاق ہاں جی تو یقیناً یہی چیزیں وہ با برکت آیت وجہ سے ہمارے ہر بہت سی نمازوں میں آیت الکرسی ہے اور ہر اورات کے اندر طالبان آیت الکرسی ہیں ہاں وہ اس وجہ سے اس عظیم دعا کی فضلت کی وجہ سے اس لیے صبح کے اوراد میں بھی آیت الکرسی ہے اور آبی اوراد اشرے میں بھی آیت الکرسی ہے یہ سب اس دعا ان برکت کی وجہ سے تو آج کے اندر یہیں پر اتفاق کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم آیت کی حقیقت کو اندرخ کی اور اس کے معنی معفوم کو سمجھ کی اور سمجھ کر پڑھتے رہنے کی پوری عقیدت اور حضور قلب کے ساتھ تر کے سے پڑھنے کے علام سب کو توفیعدہ فرمائے آمین